عراق فلسطین میں ہونے والے خود کش حملوں کی شرعی حیثیت کیا پاکستان میں ہونے والے خود کش حملوں کی حیثیت کیا ہے فجر کے لیے یہ دوسرا مسئلہ دیکھیے یہ جو فلسطین میں یا عراق خود کش حملے ہو رہے ہیں اس پر اخبار میں ہم نے خبر پڑی تھی کہ جامعہ اظہر کے علماء نے اس کے جواز کا فتوا دیا لیکن ابھی تک ہمارے پاکستان کے کسی دارالفتاح نے اس کے جواز کا فتوا نہیں دیا یہی میری اس تک معلومات اور یہ جو بتا رہے ہیں آپ کے آ, پاکستان میں جو خود حملے ہو رہے ہیں یہ تو بالکل ہی ناجائز اس لیے کہ خود حملے جو ہیں وہ صرف کہیں بھی آپ بازار میں حملہ کر دیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں فریق جو ہے وہ بے دین اور واجب القتل ہے اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی مرتے ہیں نہیں مرتے اگر ایک آدمی بھی آپ نے مار دیا تو کیا ہوا کوئی فرض کیجئے کہ آپ کے نزدیک واجب القتل ہے تو اس کے سوا جو دوسرا مرے گا اس کا حساب کون دے گا ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے لہٰذا یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے یہ تھوڑی کہ کسی گناہگار کو دے کر خدا مار دیں یہ نظام تو کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی ہاں نظام یہ ہے اگر وہ واجب القتل ہے اس نے کوئی ایسا کام کیا تو قانون کے مطابق اسے سزا دیں اس لیے ہماری فک کی کتابوں میں یہ ہے کہ بادشاہ اسلام اس کو سزا دے گا شرع اس کو سزا دے گا یعنی جج اس کو سزا دے گا آپ ہم اگر سزا دینے لگ جائیں تو کسی آدمی کی بھی جان عزت اور مال سلامت نہیں رہے گا اس لیے عدل کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے یہ کام حکومت کا عدالت کا بادشاہ اسلام کا